سورة العراف آية إكسو انشاس إكسو إكياوان ولما سقط في أيديهم برأوا أنهم قد ظلوا قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ربنا لنا من بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم ہوئے ان کے دلوں سے باطل کا جوش ٹھنڈا ہوا اور اپنے اتنے بڑے گناہ کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں تک کی جان نکلنے لگی تو انہوں نے ان الفاظ میں استغفار کیا قرآن مجید کا بیان فرمودا ایک اور استغفار لََلم یورما وغف لن من القاصرین اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو بے شک ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہوں گے آیت ایک سو اکیاون حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو دیکھا وہ تو بچھڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شدید غم و غصہ طاری ہوا اسی میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی غصہ کرنے لگے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی معذوری بیان فرمائی کہ میں نے قوم کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی الٹا مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے اب آپ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کر کے ان کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان مجرموں ظالموں میں شمار نہ کریں ان کا عضر سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور ان کے لیے استغفار فرمایا قرآن مجید کا بیان فرمودا ایک اور استغفار رب فلی ولی عقی ود فی رحمتی کا ونت اورحم الرحمین اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں